بسم اللہ الرحمن الحمد اللہ وحدََََََََََ صدق واد نسد وََََََََََََدََََََََََ حضم والسلام و صلت نبي اباد میرے محترم مسلمان بھائیو بہنوں اور مجاہد ساتھیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج چودہ سو اکتالیس ہجری محرم کی آٹھویں تاریخ ہے اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نیک اور صالح امال کو اپنے دربار میں قبول فرما کر ہمیں استقامت عطا فرمائے شیخ ابو مصعب سوری فک اللہ اصرح کی کتاب دعوت المقاومت الاسلامیہ العالمیہ یعنی عالمی جہاد کے نصاب سے ہمارا درس تیسری فصل کے تیسرے نقطے میں جاری ہے گزشتہ سبق میں جو کہ اس نقطے کا آغاز ہے اس میں یہ بات بیان کی گئی تھی کہ شروع شروع میں ایک چھوٹا سا خاندان ہوتا ہے پھر اس خاندان سے دوسرے خاندان پیدا ہوتے ہیں اور ہوتے ہوتے یہ خاندان ایک قبیلے کی شکل اختیار کر لیتا ہے اور پھر یوں چلتے چلتے ایک ملک کی شکل اختیار کرتا ہے اور پھر ایک بہت بڑے بر اعظم اور سپر پاور وغیرہ کی صورت اختیار کر لیتا ہے میرے بھائیو استاذ محترم نے جو عنوان قائم کیا ہے اس میں اس بات کی طرف واضح اشارہ فرما دیا ہے کہ یہ جو حکومتیں ہوتی ہیں اس میں تین رکن ہوتے ہیں جسے استاذ محترم نے مثلث السلطہ کا عنوان دیا ہے یعنی حکومتی تکون جس کے تین کونے ہوتے ہیں تین رکن ہوتے ہیں ایک رکن بادشاہ صاحب خود ہیں اور دوسرا رکن دینی پیشوا ہے اور تیسرا رکن ان کے معاونین ہے استاد محترم نے آج کے سبق کا عنوان یوں قائم کیا ہے قیام النموذج الفرعونی ومثلث مصلف الصلط الحکم الاعوان فرعونی نظام کے نمونے کا قیام اور حکومتی مسلف یا حکومت کا تکون میرے بھائیوں میری بہنوں یہ جو بادشاہ وغیرہ اور لیڈرز وغیرہ ہوتے ہیں یہ اپنی قوموں پر اور رعایا پر حکومت کرتے ہیں دو طریقوں کے ذریعے ترغیب اور ترہیب یعنی نرمی اور سختی کے ساتھ بات سمجھ میں آ رہی ہے ترغیب یعنی نرمی کے ساتھ رغبت دلا کر کہ ایسا کرو گے تو تمہیں یہ انعام ملے گا اور ترہیب ڈرانا کہ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں یہ سزا ملے گی حکم الملوک وزوام اشعب ہوں ترغیب و ترحیب فلاقا و المناسب و المکاصب لمن یوتی و البخش قتلو و نکلو لمن مخالف تو ہدیے وغیرہ اقتدار کی کرسی وغیرہ اور جو فائدے ہیں الاؤنس وغیرہ ہیں یہ بادشاہ کی تعت کرنے والوں کے لیے ہیں اور سختی قتل اور سزائیں یہ مخالفت کرنے والوں کے لیے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بادشاہوں اور سرکش حکمرانوں نے اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیا کہ تلوار اور سونے کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے لوگوں کو کنٹرول کرنے میں لوگوں کو کنٹرول کرنے کے لئے یہ تلوار اور پیسہ بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے لیکن میرے دوستو جو چالاک قسم کے سیاستدان تھے اور متکبر قسم کے بادشاہ تھے ان لوگوں نے ایک اور چیز کی طرف توجہ کی ان لوگوں کی نظر ایک ایسے طبقے کی طرف گئی جن کے پاس نہ تلوار ہے نہ سونا ہے نہ پہرے دار ہیں نہ ان کے معاونین وغیرہ ہیں اور نہ ہی بادشاہوں کی طرح ان کی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں اور محلات ہیں لیکن لوگ ان سے عقیدت رکھتے ہیں وہ کون لوگ ہیں انحمرجالدین رجال الدین اخباء فی مبین وہ دینی پیشوان وہ کاہن حضرات ہیں جو کہ اپنے مابدوں میں اور اپنی عبادت گاہوں میں جمے بیٹھے رہتے ہیں لوگ ان کے پاس اپنی مرضی سے آتے ہیں اور ان کو اپنے مال سے دیتے ہیں اور ان کے سامنے اپنا مال پیش کرتے ہیں اور بغیر کسی جبر و اکراہ کے چڑھاوا چڑھاتے ہیں اور وہ قربانیاں پیش کرتے ہیں دینی پیشواؤں کے لیے ان کے سامنے اور لوگ ان کی ضروریات اور ان کے کاموں کو بھی پورا کر کے دیتے ہیں بل یابن الحم حیات ہم بکل اختیار بلکہ لوگ اپنی زندگیاں تک اپنے اختیار سے اپنی مرضی سے ان کے حوالے کر دیتے ہیں اور اپنا آپ دینی پیشواؤں کے لیے وقف کر دیتے ہیں ہائف اللہ المولو کا مین النا سی اللہ بصفی و سعود لیکن یہ بات جو ہے بادشاہوں کو نہیں حاصل ہوتی بادشاہ اگر کسی شخص سے کوئی کام کروانا چاہے کوئی خدمت لینا چاہے تو اسے یا تو تلوار استعمال کرنی ہے یا کوڑے استعمال کرنے ہیں یا سونا استعمال کرنا ہے پیسہ استعمال کرنا ہے فناسقیون الکحان ابی صبا الفطرت الکام اللہی فتر فیقل و بنناس منسابت خالق و اربا <وإرضائهم> لوگ جو ہیں نا یہ جو لوگ ہیں انسان ہیں یہ دینی پیشواؤں کی جو اطاعت کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں جو دینی پیشواؤں کی طرف ایک میلان پایا جاتا ہے استاذ محترم فرماتے ہیں کہ یہ انسان کی فطرت ہے روحانیت کی طرف میلان اور روحانیت کی طرف توجہ یہ انسان کی فطرت ہے اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں یہ بات رکھ دی ہے کہ وہ اپنے خالق کی عبادت کرتا ہے اور اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ پیغمبروں کی ہدایت اور تعلیمات کے مطابق اللہ کی اور اپنے خالق کی عبادت کرتے ہیں جو کہ پھر ان کے جو وارثین ہیں علماء ان کی اطاعت کرتے ہیں جو کہ انہیں اللہ جل جلالہ تک پہنچانے میں اور جنت کی راہ دکھانے میں مدد دیتے ہیں اور یہ انبیاء اور ان کے سچے جانشین علماء لوگوں سے نہ ہی کوئی بدلہ مانگتے ہیں لوگوں سے نہ ہی کوئی تنخواہ مانگتے ہیں نہ ہی ان سے کسی چیز کے طلبگار ہوتے ہیں نہ ہی ان کے شکریے اور احسان کے منتظر ہوتے ہیں وہ تو اللہ تعالی کی طرف سے آئے ہوئے ربانی اور الہی ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کی ہدایت کے لیے کوشش کرتے ہیں اجر مزدوری یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ سے وہ طلب کرتے ہیں اجر ان اجری اللہ علیہ رب العالمین پیغمبر حضرات یہی فرمایا کرتے تھے اور ان کے جو سچے جانشین علماء ہے ان کا بھی یہی وتیرا ہے اور ان کا بھی یہی طریقہ ہے لیکن وہ لوگ جو شیطانی راہوں میں بھٹک جاتے ہیں اور شیطانی پھندوں میں الجھ جاتے ہیں دائیں طرف بائیں طرف اس تاغوت نے کسی کو پکڑ لیا اس شیطان نے کسی کو پکڑ لیا تو وہ بھی اپنے رب ہی کے عبادت میں مصروف ہوتے ہیں لیکن غلط طریقے سے شرک کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں بدعتیں وغیرہ کرتے ہیں اور اس کو وہ عبادت سمجھتے ہیں وہ تقدم فیحاد شیقین السی ون سہارتی ولقانی و رجا الدین اور اس, اس گمراہی میں اس زلالت میں ان کی رہنمائی کرنے والے لوگ کون ہوتے ہیں انسانی شیطان انسانوں کی شکل میں جو شیطان ہے جنّی شیطان جنات کی صورت میں جو شیطان ہے کچھ ان میں جادوگر ہوتے ہیں کچھ ان میں کاہن ہوتے ہیں اور کچھ ان میں دنیا پرس قسم کے دینی پیشوا ہوتے ہیں فیم حارف اناصفی دروب <الدلالة> لوگ پھر گمراہی کے راستوں میں بھٹکتے پھرتے ہیں کل امت ان بے حسبی ہر قوم اپنے شیطان اور اپنے گمراہ کنندہ کی کوششوں کے مطابق گمرہ ہوتے رہتے ہیں یعنی ان کا جو شیطان ہے وہ جتنی زیادہ کوشش کرتا ہے اتنے ہی زیادہ یہ سخت گمراہ ہوتے ہیں جب سے لوگوں نے پتھروں کی ستاروں کی اور کائنات میں موجود مختلف قسم کے جو اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں حیوانات ہیں آگ ہے اور بت ہیں ان کی عبادت شروع کی یا بعض نے بندوں کی عبادت شروع کی اور تواغید کی عبادت شروع کی جو کہ حاکم کی شکل میں ان پر مسلط ہوتے ہیں یعنی شرک جو ہے معاشرے کی ترقی کے ساتھ ساتھ ترقی کرتا جاتا ہے معاشرے میں یہ گمراہ لوگ جو ہیں اور غلط قسم کے جو لوگ ہیں یہ شرک کی مختلف قسموں کو پروان چڑھاتے ہیں اور عوام کلنعام جو ہیں وہ ان کے پیچھے پیچھے ہوتی ہے جیسے کہ آج کل شرک کی ایک نئی قسم وجود میں آ گئی ہے ڈیموکریسی ڈیموکریسی یعنی جمہوریت اور معاشرے میں یہ نظام جتنا آگے بڑھ رہا ہے اور جتنی ترقی اس نظام کو مل رہی ہے اس کے ساتھ ساتھ لوگ بھی گمراہ ہوتے ہیں اور ان غلط باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اور شریعت کے مطابق ثابت کرنے کے لیے ان کو اپنے دینی پیشوا بھی مل جاتے ہیں ان ناس نہ رجال فہم ون الى خال قہم لوگ اپنے دینی پیشواؤں کی اور کاہنوں کی اطاعت اس لیے کرتے ہیں ان کو یہ گمان ہوتا ہے کہ یہ ہمیں ہمارے خالق تک پہنچائیں گے اس کے نتیجے میں ان کی جو فطرت ہے خالق کی عبادت کرنے کی جو فطرت ہوتی ہے نا انسان کے اندر اس کو آرام ملتا ہے اس فطرت کو راحت اور سکون ملتا ہے کہ ہم اپنے معبود کی طرف پہنچ رہے ہیں کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے اور انسان کی طبیعت ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے اندر رکھی ہے کہ وہ اپنے خالق کی طرف مائل ہوتا ہے اور اپنے خالق کو راضی کرنے کی کوشش میں مصروف ہوتا ہے تو اب انسان جو ہے اپنی کوشش میں مصروف ہوتا ہے لیکن یہ جو دینی پیشوا ہیں انہیں یا حق طریقے سے یا باطل طریقے سے لے جاتے ہیں جو حق طریقے سے انہیں لے جاتے ہیں تو یقیناً وہ اللہ تعالی تک انہیں پہنچاتے ہیں جیسے حق پرس علما وغیرہ ہیں وہ ان کو انسانوں کو عوام کو جو کہ بے علم ہوتے ہیں انہیں اپنے رب کی طرف لے جاتے ہیں انہیں جنت کی راہ دکھاتے ہیں انہیں جہاد و شہادت کی راہ دکھاتے ہیں اور جو غلط قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ دنیا پرس قسم کے علماء اور مولوی حضرات ہوتے ہیں دینی پیشہ وغیرہ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لوگوں کو جہنم کے گھڑے کی طرف لے جاتے ہیں اور الٹی سیدھی باتیں سنا کر انہیں گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں